الحمد اللہ رب المیم وصلاۃ والسلام و علی الد المبیا اما بعد فاعوذ و من اللہ شعیطیم بسم اللہ الرحمن الوحیم الصلاۃ وسلام علی قیا رسول اللّہ وا علیٰ وصحاب یا حبیب اللہ السلاط و سلام و علی الله نبی اللہ والا علی کا وصحاب نور اللہ محترم اور پیارے اسلام بھائیوں اور مندر چہل کے ناظرین سلسلہ احکام قرآن کی آج چھبیسویں قسط ہے اور رمضان المبارک سے پہلے یہ آخری سلسلہ ہے اللہ نے چاہا تو رمضان المبارک کے بعد اس سلسلے کو جاری رکھیں گے اس سلسلے کے حوالے سے آپ آزاد کا بہت اچھا فیڈ بیک وصول ہوتا رہا خاص طور پر اس سلسلے کا جو فارمیٹ تھا اس کے تعلق سے جو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے موضوعات پر گفتگو کی جاتی تھی اس کے تعلق سے تو امید ہے کہ اس سلسلے کے حوالے سے آ, آپ فوائد اٹھاتے رہیں گے اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ اللہ بلا اس سلسلے کا آ, یوٹیوب پر بھی چینل بن چکا ہے اور جیسے ہی سلسلہ ہمارا آن ہوتا ہے اس کے اگلے ہی دن آ, یوٹیوب پر بھی اپلوڈ کر دی جاتی ہے اس کی ویڈیو پورا سلسلہ وہاں موجود ہوتا ہے احکام قرآن کے نام سے یوٹیوب کا چینل ہے آپ اس سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں آج اس آیت کا انتخاب ہم نے کیا ہے پچھلے ہفتے آ, دو آیات شامل ہوئی رمضان, رمضان مبارک کے حوالے سے اور آج تیسری آیت مبارکہ کو شامل کر رہے ہیں آیت نمبر 187 اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کی جو راتیں ہیں ان کے حوالے سے کچھ احکامات بیان کیے ہیں آئیے سب سے پہلے چلتے ہیں اس آیت مبارکہ کے تلاوت اور ترجمے کی طرف پھر بقیا عنوانات پر گفتگو کریں گے وَأَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ وَفَتَحُوا لَكُمْ لَيْلَةَ الْخُرُوجِ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا دَعَوْتمْ فِيهِ وَلَا يُؤَاخِذُكُمْ بِالْغَدْرِ إِن كُنتُمْ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 ثُمَّ اَمْسِكُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ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 تو دن پر بات کی جاتی ہے اور روزے کے احکام بیان کیے جاتے ہیں لیکن آج کے سلسلے کا عنوان ہے رمضان کی راتوں کے احکام آئیے سب سے پہلے ان عنوانات کا جائزہ لیتے ہیں جن پر آج ہم گفتگو کریں گے ان عنوانات کی فہرست دیکھتے ہیں قرآن کی روشن آیت مبارکہ کے ضمن میں زیر بحث لائے جانے والے نکات نمبر ایک آیت مبارکہ کے پہلے حصے کا شان نزول نمبر دو صحابہ کرام کی لغزشوں کو اللہ تعالی نے معاف کیا ہے نمبر تین آیت مبارکہ کے دوسرے حصے کا شان نزول نمبر چار علم توقید عبادات کی درست ادائیگی کے لیے لازمی جز ہے نمبر پانچ طلوع شمس تا غروب تک کا حصہ روزے کے لیے معیار ہے نمبر چھ اعتقاف کے احکام کا بیان نمبر سات اللہ تعالی کی حدود کیا ہیں اور مسلمان کو کیا کرنا چاہیے ایک آیت مبارکہ اتنے سارے موضوعات اور بعض موضوعات تو ایسے ہیں کہ ظاہر بات وقت کی قلت کی بنیاد پر شامل نہیں کی جا سکے ورنہ اور بھی عنوانات اس آیت مبارکہ کے تحت زیر بحث لائے جا سکتے ہیں پہلے عنوان کی طرف چلتے ہیں کہ آیت مبارکہ کے پہلے حصے تھا نزول سابقہ شریعتوں کے اندر یہ اصول تھا کہ افطار ہوتا تھا روزے کے بعد اور افطار کے بعد ایک مخصوص حصے تک کھانے پینے کی اور بیوی کے قریب جانے کی اجازت ہوتی تھی مفسر نے لکھا کہ دو باتوں میں سے ایک بات پائی جاتی تھی کہ اگر وہ بات پائی جائے تو پھر کھانا پینا اور بیوی کے قریب جانا حرام ہو جاتا تھا ایک تو یہ جیسے افطار ہوا غروب ہوئی اور افطار کیا اس سے پہلے کوئی سویا نہ ہو یا پھر یہ کہا کی نماز نہ پڑی ہو تو اگر دونوں باتوں میں سے کوئی ایک بات پائی جاتی تو پھر یہ حکم ہوتا کہ اب مزید کھا پی نہیں سکتے کوئی سو گیا کھا نہیں سکتا بیوی کے قریب نہیں جا سکتا تو یہ حکم نبی اکرم علیہ صلاحت واللام کی شریعت مبارکہ میں بھی کچھ دن کے لیے باقی رہا نہیں کر سکتے کچھ عرصے کے لئے باقی رہا تو اب ہوا یہ کہ با صابہ اکرام علیہ اس حکم جو رات کو حکم تھا اس کی پاسداری نہ کر سکے اور ان سے لغزش کا صدور ہوا جب معاملہ نبی اکرم علیہ السلاط اسلام تک پہنچا اور وہ پوچھنے آئے کہ اب ہم کیا کریں ہم سے غلطی ہو گئی تو اللہ تبارک تعالی نے اس امت پر آسانی نازل فرمائی اور جب تک شہری کا وقت باقی رہتا ہے اس وقت تک کھانے پینے کو حلال قرار دے دیا گیا بیوی کے قریب جانے کو حلال قرار دے دیا گیا اور شہری کا وقت جب تک باقی ہے اس وقت تک کھایا پیا جا سکتا ہے بیوی کے قریب جایا جا سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے سایت مبارکہ مشاد سرمایا اہلکوم لئی لت سیام رمضان کی جو راتیں ہیں اس میں حلال کیا گیا ہے الرفس ولا نصوم کہ بیویوں کے قریب جانا تو اس آیت کے اس حصے میں راتوں میں کھانے پینے کا ذکر نہیں ہے صرف بیوی کے قریب جانے کا ذکر ہے فرمایا گیا ہننا لباس القم و تمہارا لباس ہے اور تم ان کے لئے لباس ہو تو یہ آیت و بارکہ نازل ہوئی اور اس آیت بارکہ کے نازل ہونے کے بعد سابا اکرام علی مردوان میں خوشی کا اظہار ہوا کیونکہ رات کو خاص طور پر جو کھانا پینا ہے اگر اس کے محدود اجازت رہتی مثال کے طور پر صرف جو ہے وہ افطار کیا اس کے بعد کھانے پینے کی اجازت ہی نہ ہوتی تو پھر پوری رات کا گزارنا بہت دشوار ہوتا ہے اور بہت مشکل ہوتا ہے سابہ اکرام علی مردوان نے جو لغزش واقع ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے متعلق کیا فرمایا دوسرے چلتے ہیں کہ سابہ اکرام کی لغزشوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاد فرمایا علیم اللہ ان نم کن تم اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم سے مفوم یہ کہ غلطی واقع ہوئی فتح بل و ان اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ کو قبول فرمایا اور تمہیں معافی عطا کر دی محترم الم بھائی اور مدنی چین کے ناظری ہمارے ہاں ایک معلومات کی کمی کی وجہ سے ایک بعض اوقات ایک عجب طریقے سے ذہن بن جاتا ہے صحابہ اکرام علی مردوان انسان تھے بشر تھے بد تقاضۂ بشریت ان سے بھی لفظوں کا صدور واقع ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مواقع پر مختلف احکام نازل فرمائے اور کچھ احکام تو ایسے تھے کہ جن کا پس منظر ہی ماضی میں ہونے والے کچھ غلطیاں تھیں یعنی کچھ غلطیاں واقع ہوئیں اس کے حوالے سے کچھ احکامات آئے تو غلطیوں کا واقع ہونا اس سے کوئی انکار نہیں ہے لگزشوں کا واقع ہونا سے کوئی انکار نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ اکرام علیہ مردوان کو معاف فرمایا ان کی غلطیوں کو معاف فرمایا ان کی خطاؤں کو معاف فرمایا صحابہ اکرام علی مردوان کے متعلق قرآن مجید فقان حمید میں جو فرما دیا گیا وک اللہ واد اللہ الحسنہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر صحابی سے بھلائی کا وعدہ کر رکھا ہے تو اللہ تبارک تعالی نے جب ان کی لغزشوں اور خطاؤں کو معاف کر دیا ہے تو اب بندوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ, وہ صحابہ اکرام علی مردوان جن کی شان یہ ہے صحابی کا مرتبہ اتنا عظیم ہوتا ہے کہ کوئی غوث کوئی کتب کوئی ابدال بڑے سے بڑا اللہ کا ولی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا یعنی ان کو وہ جو نعمت نصیب ہوئی کہ انہوں نے جاگتی آنکھوں کے ساتھ نبی اکرم علی علیہ سات والسلام کی زیارت کی اس ایک نعمت کی اتنی قدر ہے اتنی عظمت ہے کہ انہیں تمام جو فضیلتوں میں جو بڑی فضیلت حاصل ہوئی ہے وہ صحابی ہونے کی فضیلت حاصل ہوئی ہے صحابہ اکرام علی مردوان کے مابین آپس میں کچھ رنجشیں بھی واقع ہوئی تو ہمیں یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم رنجشوں کا تذکرہ کریں ان رنجشوں کی بنیاد پر ماز اللہ سما ماز اللہ انگلی اٹھائیں اور سما ماض اللہ تان کریں اس کا حق ہمیں نہیں ہے جو ایسا کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ نہیں ہے یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ نہیں ہے ارے یہ قد کاٹ کہاں سے آ گیا کہ صحابہ اکرام علی مردوان پر انگلی اٹھا رہے ہو کچھ تو سوچنا چاہیے کہ یہ وہ کون ہستیاں ہیں جو کچھ واقع ہوا اللہ تبارک نے معاف کیا اس آیت مبارکہ میں جس نقطے پر گفتگو ہو رہی ہے مفسر نے لکھا کہ جو بات یہاں بیان ہوئی جو لگزش یہاں واقع ہوئی خود حضرت سیدنا عمر فاروق عدی اللہ تعالی عنو بھی ان میں شامل تھے لیکن اللہ تبارک نے کیا ارشاد فرمایا وہ آفا انکم اللہ تعالی نے اس غلطی پر اس لغزش پر تمہیں معاف کر دیا ہے تو صحابہ اکرام علی مردوان کا ادب کرنا اہل بیت اطہار کا ادب کرنا ہم سب کے لئے ضروری ہے تمام صحابہ ہمارے لیے مقرر ہے باعث لائی تعظیم ہیں ہمارے لیے مقدس ہستیاں ہیں اللہ تبارک و تعالی تمام صحابہ کا ہمیں ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے آیت کے پہلے حصے میں صرف اس بات کا بیان ہوا کہ اگر ایسا موقع آ جاتا ہے کہ رات کے حصے میں کسی سے یہ غلطی واقع ہوتی ہے کہ وہ بیوی کے قریب چلا جائے تو اس کی اجازت دے دی گئی دوسرے حصے میں اس بات کی بھی اجازت دی گئی کہ رات کو رمضانوں کی راتوں میں کھانا پینا جائز ہے جب غروب ہو جاتی ہے سورج غروب ہو جاتا ہے تو پھر جب تک سہری کا وقت باقی ہے کھایا پیا جا سکتا ہے ارشاد فرمایا گیا وقلو و کلو و شبو حتہ مل خیتل اسود فجر کھاؤ پیو یہاں تک کے سفید ڈورا سیاہ ڈورے سے الگ ہو جائے یہ تو بارکا حضرت سرما بن قیس رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہوئی اب بہت محنتی انسان تھے ایک دن بحالت روزہ میں کام کاج کر کر آئے افطار کا وقت ہو گیا اور کچھ کھانے سے پہلے سو گئے نیند آ گئی تو جو پہلے حکم تھا کہ اگر کوئی سو گیا ہے تو اب وہ کچھ کھا پی نہیں سکتا تھا اب ان کو اگلا اگر دن روزہ رکھنا تھا پہلے روزے کی افتاری بھی نصیب نہیں ہوئی اور اگلے دن بغیر کچھ کھائے پیے روزہ رکھا دوپہر میں حالت نکاہت کی وجہ سے مطلب کہ نازک ہو گئی اور انتہائی شدید نکاہت تاری ہو گئی نبی اکرم علی سات السلام کے بارگاہ میں ان کو لایا گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی اجازت عطا فرمائی کہ جب غروب ہو جائے تو کوئی شخص اگرچہ کہ عشاء پڑ چکا ہو اگرچہ کہ اس کی آنکھ لگ گئی ہو وہ سو ہو تب بھی رمضان کی راتوں میں کھانا پینا تمہارے لیے اللہ تعالی نے حلال کر دیا ہے پہلے ایسا نہیں تھا اب آسانی دی گئی رخصت دی گئی اور اس امت مسلمہ پر اللہ تبارک وطالیہ نے اپنا فضل نازل فرمایا تو یہاں پر دو بنیادی باتیں سامنے آئی کہ غروب ہونے کے بعد جو مطلب کہ فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک فیری رہتی ہے غروب ہونے سے لے کر فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک رمضان کی راتوں میں کھانا پینا جائز ہے بیوی بی کے قریب جانا جائز ہے سر بقرہ آیت نمبر 187 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی واضح انداز میں ان دو باتوں کی حلت کو ان کے حلال ہونے کو بیان فرمایا اب یہاں اگلا نقطہ ہمارا یہ ہے کہ چونکہ سائت مبارکہ کے اس حصے میں یہ فرمایا گیا کہ حب الخیت الب یدو مین الخیت کہ یہاں تک کہ جو سیاہ دھاگا ہے وہ سفید دھاگے سے الگ ہو جائے قرآن مجید فقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور قرآن پاک کی جو تفسیر ہے وہ سب سے مقدم جو تفسیر ہوتی ہے کہ خود قرآن پاک اپنے ہی کلام کی تفسیر بیان کرے دوسرے مرحلے پر نبی اکرم علی ساط والسلام نے قرآن پاک کی تفسیر بیان کی ہو وہ تفصیر آتی ہے تیسرے مرحلے پر صحابہ اکرام علی مردبان نے قرآن پاک کی کسی آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کی ہو وہ آتی ہے چوتھے مرحلے پر ائمہ لغت اور جو ائمائے تفاسیر ہیں ان کی جو تفاسر ہیں وہ آتی ہیں تو یہ تفسیر کے مختلف درجے ہیں اس آیت مبارکہ کے سمجھنے میں صحابہ اکرام علی مردوان سے کیا سہو واقع ہوا محدود نے لکھا کہ بعض صحابہ اکرام علی مردوان نے یہ معمول بنایا کہ ایک سیاہ دھاگا اور ایک سفید دھاگا اپنے تکیے کے پاس رکھ لیتے تھے اور دیکھتے تھے کہ دونوں میں فرق نظر آ رہا یا نہیں آ رہا اس وقت کی بات ہو رہی جب کوئی لائٹ نہیں ہوتی تھی اور کچھ دیکھنے کے لیے بھی دیا جلایا جاتا تھا تو بغیر دیا جلائے وہ یہ دیکھتے تھے کہ سفید اور سیا کے درمیان فرق واقع ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا جب یہ بات نبی اکرم علی ساطو السلام کو پتہ چلی کہ شہری کا وقت ختم ہونے کا یہ انہوں نے معیار بنایا ہوا ہے اس معیار کے مطابق شہری ختم کرتے ہیں تو پیارے عقا علیہ ساطو السلام نے اس کا رد فرمایا اور بیان فرمایا کہ یہاں اس آیت مبارکہ میں جو لفظ خیت استعمال ہوا ہے عربی لغت میں اس کا معنی دھاگا ہے لفظ ابید استعمال ہوا ہے عربی لغت میں اس کا معنی سفیدی ہے اور خیت اسود کالے دھاگے ہی کو کہتے ہیں لیکن یہاں جو لغوی معنی ہے وہ اللہ تعالی کی مراد نہیں ہے پھر کیا مراد ہے تم بیان فرمایا کہ اس سے مراد ہے صبح صادق کا طلوع ہو جانا صبح صادق جب طلوع ہوتی ہے تو آسمان پر جو ہے روشنی پھیل جاتی ہے روشنی پھیل جاتی ہے اور اس سے پہلے مرحلہ ایسا آتا ہے کہ روشنی اور جو سیاہی ہے وہ دونوں نظر آ رہی ہوتی ہیں روشنی اور سیاہی نظر آ رہی ہوتی ہے پہلے افق پر ایک روشنی ظاہر ہوتی ہے اس کیفیت کا نام ہے صبح کاضب اس کے بعد پھر ایک روشنی پھیلنا شروع ہوتی ہے اور وہ روشنی پھیل جاتی ہے اس کیفیت کا نام ہے صبح صادق فجر کا وقت صبح صادق ظاہر ہونے پر ہوتا ہے جب صبح صادق ہو جاتی ہے تو فجر کا وقت ظاہر ہو جاتا ہے اب یہاں میں دو تین باتوں کو آپ کے سامنے سمجھاتا ہوں اور پھر ایک تصویر کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ جو بات بیان ہو رہی ہے یہ کیا ہے سب سے پہلے تو ایک تصویر دیکھتے ہیں جس میں رات کے دوسری تصویر دکھائیے گا یعنی جس میں رات کے آخری پہر کو مختلف انداز سے دکھایا گیا ہے جی ریڈی ہے تصویر جی جی دکھائیے گا یہ دیکھیے ایک تصویر ہے یہ بالکل واقع کے مطابق تصویر نہیں ہے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ فجر کاظب کی ہے یا صبح صادق کی ہے لیکن یہ یوں سمجھیے کہ رات کے آخری حصے کی تصویریں ہیں اور سب سے پہلی تصویر کے اندر صرف ایک جگہ روشنی ہے اور باقی جو ہے وہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے اس کے بعد جو بیچ والی تصویر ہے اس کے اندر روشنی پھیلتی چلی جا رہی ہے اور جو تیسری تصویر ہے اس میں روشنی مکمل پھیل چکی ہے جی تو پہلے فجر تازی ہوتی ہے اس کے بعد فجر صادق ہوتی ہے جب صبح صادق ہوتی ہے فجر صادق ہوتی ہے تو پھر فجر کا وقت شروع ہوتا ہے جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے تو سہری کا وقت ختم ہو جاتا ہے شہری کا وقت فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے ہوتا ہے اور یہاں تک کہ غروب تک آ, رمضان کا روزہ ہے یعنی کہ جیسے ہی تلے فجر ہوئی اس وقت سے لے کر غروب ہونے تک کھانے پینے سے بیوی کے قریب جانے سے مسدات روزہ سے بچنا ضروری ہوتا ہے پھر غروب ہو جاتی ہے غروب ہونے کے بعد اس مغرب پڑ جاتی ہے مغرب کے بعد عشاء کا وقت آتا ہے پھر عشاء کا وقت شہری تک باقی رہتا ہے تو عشاء کی نماز ادا کی جاتی ہے لوگ سو بھی جاتے ہیں پھر سحری بھی کرتے ہیں اور پھر دوبارہ انتظار کیا جاتا ہے کہ کب فجر کا وقت شروع ہوگا اور سحری کا وقت ختم ہوگا یہ تو وہ روٹین ہے کہ جو ہمارے ملکوں کے اندر رائج رہتی ہے لیکن یو کے اور یورپ کے جو ممالک ہیں وہاں تھوڑی سی عجیب صورتحال ہوتی ہے وہاں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ مغرب کا وقت جب شروع ہوتا ہے تو چالیس دن ایسے آتے ہیں اور پھر مختلف ممالک کے اندر یہ دورانیہ مختلف رہتا ہے ایسے آتے ہیں کہ عشاء کا وقت ہی نہیں آتا عشاء کا وقت بھی نہیں آتا اور جو علامات فجر صادق کی ہیں صبح صادق کی ہیں وہ بھی ظاہر نہیں ہوتی تو وہاں کے جو رہنے والے ہیں وہ نصف لیل کے بعد فجر ادا کرتے ہیں اور جو عشاء کی نماز اس کا وقت بھی نہیں پاتے تو جیسے ہی مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے اس کے بعد فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور یوں بعض یہ جو ایام آتے ہیں غالباً جون یا اس کے بعد آتے ہیں ان ایام میں یو کے اور یورپ والے بعض موسموں میں یعنی ان کا جو روزہ ہوتا ہے وہ بائیس بائیس گھنٹے کا ہوتا ہے انہیں افطار کے بعد صرف ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹے کا وقت ملتا ہے اس سے زیادہ کا وقت نہیں ملتا آئیے ایک تصویر کے ذریعے اس معاملے کو میں کچھ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں جی یہ دیکھیے ایک تصویر ہے جب فجر کا وقت ہوتا ہے تو آسمان پر جو روشنی پھیلتی ہے وہ اس لیے پھیلتی ہے کہ مشرق سے سورج تلو ہونا ہوتا ہے اس کی روشنی کا ایک عکس ظاہر ہوتا ہے اور یہ 18 ڈگری پر تلوئے فجر ہوتی ہے اس کے بعد فجر کا وقت رہتا ہے اور جب سورج پورا نکل آتا ہے اس وقت فجر کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے دن کے بقیہ ایسے میں سورج گروب ہوتا ہے سورج غروب ہونے کے بعد افق پر ایک سرخی ہوتی ہے پھر وہ سرخی غائب ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر اٹھارہ ڈگری پر جو سفیدی ہے وہ غائب ہو جاتی ہے اور اٹھارہ ڈگری سورج کے اعتبار سے تصویر بند کیجیے گا اب یورپ اور یو کے میں یہ ہوتا ہے یعنی بعض موسموں میں سال میں چالیس دن کے جو سفیدی ہے وہ آتی ہی نہیں ہے جیسے ہی مغرب کا وقت شروع ہوا افق پر سوخی ظاہر ہوئی سفیدی آئی ہی نہیں اور اس کے بعد فوری طور پر فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو ان کے لئے روزہ رکھنا انتہائی مشکل ہوتا ہے اور انتہائی دشوار ہوتا ہے تو یہ جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں یہ باتیں وہ ہیں جو حضرت امام اہل سنت ردی اللہ عنہ نے اپنی تحقیقات میں بیان کی ہیں اور حال ہی میں قبلہ مفتی شمس الدہ مصباحی صاحب دامت برقاتم العالیہ نے ایک کتاب تصنیف کی ہے شمس الانوار کے نام سے اور اس کتاب پر پاک و ہند کے جید علماء کی تصدیقات ہیں وہ علماء جو اس نظام کو سمجھتے ہیں یہ علم توقیت کہلاتا ہے ان کی تصدیقات ہیں تو یورپ اور یو کے والے جو لوگ ہیں اسی تحقیق کو فالو کریں اسی تحقیق کو فالو کرنے میں ہی عافیت ہے اگلے نکتہ کی طرف چلتے ہیں ہمارا <تصفح> اگلا نقطہ یہ ہے کہ علم توقید عبادات کی درستگی کے لیے ایک لازمی جز ہے یعنی اس آیت مبارکہ میں ایک نظام کا بیان ہوا وہ نظام جس سے فجر کے وقت کا پتہ چلتا ہے وہ نظام جس سے یا تو فجر کے وقت کا ذکر ہوا لیکن یہ جو پورا نظام ہے جس سے نمازوں کا وقت پتہ چلتا ہے غروب پتہ چلتی ہے عشاء کب عشا کا وقت کب شروع ہوا پتہ چلتا ہے عصر کا وقت کب ختم ہوا پتہ چلتا ہے عصر کا وقت کب شروع ہوا پتہ چلتا ہے تو اس نظام کو کہتے ہیں علم توقیت علم توقیت, علم توقیت وقت یعنی وقت سے نکلا ہے ٹائمنگ سے نکلا ہے علم توقیت یہ وہ علم ہے جو انتہائی مشکل اور دقیق علم ہے پاکست پاک و ہند اور بردے صغیر میں اعلی حضرت امام علیہ سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اس علم کے امام گزرے ہیں آپ رضی اللہ عنہ اپنے دور میں اس علم کے عظیم محقق تھے اور آپ نے جو قواعد بیان کیے جو قلیے بیان کیے اس کی روشنی میں پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ علماء کو کہا جاتا تھا کہ آپ جو ہے فلاں شہر کا وہ بنا دیں نظام الاوقات بنا دیں تو پھر یہ نظام ڈیپینڈ کرتا ہے ارضِ بلد اور طولِ بلد پر اس شہر کا ارضِ بلد اور طولِ بلد نکال کر پھر جو فارمولے ہیں نمازوں کے اوقات کے جو شروع ہونے کے اور ختم ہونے کے ان فارمولوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس شہر کا نظام الاوقات بنا دیا جاتا تھا اب چونکہ بہتری آئی سائنس میں مزید وسعت آئی اور چیزیں آسانی کے ساتھ دستیاب ہوئی یہ جو ہمارا پورا جی پی آر سسٹم ہے یہ بھی طولے بلد اور عرض بلد پر کام کر رہا ہوتا ہے اور نماز کے ٹائمنگ بھی اسی اعتبار سے نکل رہی ہوتی ہے تو جب یہ چیز آگے بڑھی اور جو سمجھئے کہ کیلکولیشن اور سافٹ ویئر اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی آگے بڑھی تو پھر اس بات کا حصول ممکن ہوا کہ ہزاروں لاکھوں شہروں کے جو ارض بلد اور طول بلد ہیں ان کو فارمولاز دیے جائیں جب ان کو سافٹ ویئر میں فارمولاز دیے گئے تو ان فارمولاز کے ذریعے لاکھوں شہروں کا نظام و لوقات مرتب ہو گیا الحمدللہ اللہ رب العالمین دعوت اسلامی کے تحت بھی ایک ماہرین کی مجلس علم توقیت کے نام سے مجلس علم توقیت وہ کام کرتی ہے اس نے سافٹ ویئر بنایا ہے اور وہ جو مجلس ہے وہ اس سافٹ ویئر کو ڈیل بھی کرتی ہے اس کی باریکیوں کو بھی سمجھتی ہے اور بہت ہی مفید سافٹ ویئر ہے اگر آپ کے پاس آپ کے اینڈرائڈ یا ایپل کی ڈیوائس ہے آپ کے پاس اور آپ کے پاس پری ٹائمنگ سافٹ ویئر نہیں ہے تو آپ مشکلات میں آ سکتے ہیں آپ کہیں بھی جائیں کسی بھی دنیا کے حصے میں جائیں خطے میں جائیں صرف شیئر سلیکٹ کریں آپ کو نمازوں کے اوقات معلوم ہو جائیں گے اگر آپ میں سے کوئی شاف ہے کے ساتھ کوئی امام شافر اللہ کی پیروی کرنے والا ہے تو اس ایپلیکیشن میں شافی جو وقت ہے وہ بھی موجود ہے امام شافی ردی اللہ کے نزدیک دو اوقات کے اندر اختلاف آتا ہے ایک اثر کا وقت جو ہے کب شروع ہوتا ہے اور زہر کا وقت ان کے پہلے ختم ہو جاتا ہے اثر پہلے شروع ہوتی ہے اور دوسرا بڑا اختلاف آتا ہے مغرب کا وقت ختم ہونے اور عشاء کا وقت شروع ہونے میں تو اس سافٹ ویئر کے اندر جو شافی وقت ہے وہ بھی بیان کیا ہوا ہے تو آپ نے دیکھا کہ علم و توقید کا جو تعلق ہے ہماری نمازوں سے ہے ہماری ہمارے روزوں سے ہے تو علما کی یہ مہربانی ہے ہم پر کہ وہ اس حوالے سے بھی خدمت کرتے ہیں اور اس فن کو زندہ رکھے ہوئے ہیں سینہ بسینہ کتاب با کتاب نسل در نسل یہ علم اگلی نسلوں کو منتقل کر رہے ہیں تاکہ جو عبادات کا نظام اس علم پر ہے یہ علم ختم نہ ہو اس علم کے جاننے والے موجود رہیں اس علم کے سیکھنے والے موجود رہیں اور اس حوالے سے جو دینی مسائل ہیں وہ حل ہوتے رہیں اگلے سب چلتے ہیں کہ آیت مبارکہ میں چونکہ یہ شاید فرمایا گیا کہ کلو وشربو کھاؤ اور پیو اس کے بعد فرمایا گیا یہاں تک کہ صبح صادق ہو جائے سماطم سیام صبح صادق جیسے ہی ہوگی تو اب روزے کا وقت شروع ہو جائے گا روزہ شروع ہو جائے گا اور روزہ شروع ہو جائے گا تو اب غروب تک روزے کے احکام میں روزہ شروع ہو چکا ہے اس آیت مبارکہ مرکہ کے اسلوب سے اللہ اکبر قربان جائیے فقہ کرام کے انہوں نے کیسے کیسے باریک مسئلوں کا اس آیت کے اسلوب سے استدلال کیا ہے سسلا اس احکام قرآن ہے اس سلسلہ یہ بتاتا ہے کہ قرآن آیات سے کیا احکام اخذ کیے گئے ہیں اور قرآن آیات سے جو احکام اخذ کیے گئے وہ ہیں کیا ہم قرآن فہمی سلسلے میں سیکھتے ہیں اور بالخصوص ان احکام کو سیکھتے ہیں جن کا تعلق فقہی احکامات سے ہیں پہلا مسئلہ تو علماء نے یہ بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کھانے پینے اور بیوی کے قریب جانے کی اجازت یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک دی ہے مثال کے طور پر ہم یہ فرض کرتے ہیں کہ چار بج کر انتیس منٹ پر فجر کا وقت شروع ہو رہا ہے اور چار بج کر اٹھائیس منٹ تک کھانے پینے کی اور بیوی کے قریب جانے کی اجازت ہے جب قریب جانے کی اجازت ہے اب کوئی شخص بیوی کے قریب گیا چار بج کر اٹھائیس منٹ سے پہلے دور ہو گیا تو لا حالا اس پر غسل واجب ہوا اور اگلے ہی سیکنڈ کے اندر یا اگلے چند سیکنڈ کے اندر روزہ شروع ہو جائے گا تو یہ غسل کب کرے گا تو یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ اس شخص کو حالت روزہ میں غسل کرنا کافی ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر یہ کہا جاتا کہ نہیں اتنے دیر پہلے فارغ ہو جاؤ کہ جس میں غسل کا وقت نکل آئے لیکن ایسا نہیں کہا گیا تو اگر کوئی شخص جس پر غسل فرض ہو جائے رات کے اندر اور وہ غسل روزہ شروع ہونے کے بعد کرے اس کی اجازت ہے اس میں آ, اس صورت میں کوئی کباط نہیں ہے کہ غسل کر کے وہ اپنی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لیتا ہے تو لیکن یہ سمجھنا کہ نہیں رات میں غسل کرنا ضروری ہے اور روزہ شروع ہو گیا تو پھر گسل نہیں ہوگا اور بعض لوگوں کے اندر یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ وہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ چلو نہ لیتے ہیں کلی نہیں کریں گے ناک میں پانی نہیں ڈالیں گے وہ غروب ہونے کے بعد ڈالیں گے جب روزہ کھل جائے گا اللہ اکبر غسل کے تین فرائض ہیں پہلا فرض ہے پورے جسم پر پانی بہانا بال برابر حصہ بھی جو ہے وہ پانی بہانے سے نہ رہ جائے دوسرا فرض ہے کلی کرنا اور تیسرا فرض ہے ناک میں پانی ڈالنا جو نرم حصہ ناک کا ناک کے دو حصے ہیں یہ ہے سخت حصہ اور اس کے بعد یہ نرم حصہ ہے یہ سخت ہے ہڈی ہے یہاں پہ یہ انگلی رکھیں گے تو یہ نرم حصہ ہوگا تو نرم حصے میں پانی ڈالنا یہ غسل کا فرض ہے تو اگر کسی شخص نے روزہ شروع ہونے کے بعد پانی تو بہا لیا لیکن کلی نہیں کی ناک میں پانی نہیں ڈالا تو اس کا غسل ہی نہیں ہوگا جب غسل نہیں ہوگا تو نہ فجر کی نماز ہوئی نہ زہر کی نماز ہوئی نہ اصر کی نماز ہوئی اس نے غروب ہونے کے بعد کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا تو اب وہ مغرب کی نماز پڑے گا تو مغرب کی نماز تو ہو جائے گی لیکن اس جہالت کی وجہ سے اس کی یہ تین نمازیں ضائع ہو گئی تین نمازیں ادا ہی نہیں ہوئی تو یہ سمجھنا غلط ہے غسل کے اندر غرگرہ فرض نہیں ہے گرگرہ سنت ہے اور وہ بھی اس وقت کے جب روزہ نہ ہو غسل میں کلی فرض ہے نہ کوئی پانی ڈالنا فرض ہے کلولی جس طرح وزو میں کرتے ہیں اسی طرح غسل میں کریں گے اور صرف اتنا ہے کہ کچھ زیادہ احتیاط سے کریں گے کہ کوئی بوٹی نہ رہ جائے کوئی ہڈی نہ رہ جائے کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے اچھی طریقے سے کلی کریں گے گرگرا نہیں کریں گے اور نہ ہی گرگرا کرنا روز غسل میں فرض ہے ناک میں پانی چڑھانے کو بعد لوگ سمجھتے ہیں کہ جی پانی ڈالیں گے تو وہ دماغ میں چڑھ جائے گا تو جناب بات یہ ہے کہ ایک احتیاط کے طور پر آپ کو کہا گیا تھا کہ تھوڑا سا پانی سونگ لیا کرے تاکہ وہ اچھی طرح نرمی سے تک پہنچ جائے جب روزہ آ گیا تو وہ جو احتیاطی حکم تھا وہ اب ختم ہو جائے گا حالت روزہ میں اگر آپ ناک میں پانی ڈال رہے ہیں تو اب سونگنے کی اجازت نہیں ہے اگر ایک آدمی چلوم پانی میں لے کر معاف کیجیے گا چلو میں پانی ڈالے اور چلو میں ناک ڈبو لے تو نرم حصے پر آسانی سے پانی پہنچ جاتا ہے اور سوائے یہ کہ ناک میں کوئی گندگی جمی ہوئی ہو کوئی میل جمع ہوا ہو تو ایسے گندگی اور میل کو صاف کر لیا جائے تو چلو لے کر اگر ناک ڈبوتے ہیں آپ بآسانی نرم حصے پر پانی پہنچ جاتا ہے تو غسل روزہ شروع ہونے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں روزہ ہو گیا اب بھی غسل کر سکتے ہیں کوئی کباط نہیں ہے غسل کے تینوں فرائض حالت روزہ میں ادا کیے جائیں گے علماء نے اس حصے سے دوسرا مسئلہ یہ اخذ کیا دوسرے مسئلے کا یہ استعمال کیا کہ اس آیت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ جو روزے کی نیت ہے وہ روزہ شروع ہونے کے بعد بھی کی جا سکتی ہے مثلا کے طور پر کوئی شخص خاتہ آخری وقت تک خاتا روزہ رکھنے کی نیت سے اور جیسے ہی وقت ختم ہوا روزہ شروع ہو گیا کھانا پینا تو اس نے بند کر دیا تھا تو شخص کی آنکھ لگ جاتی ہے اور اس نے سیری مثال کے طور پر نہیں کی یا کی بھی تھی تو متجب تھا کہ روزہ رکھو یا نہ رکھوں آنکھ لگ جاتی ہے اور اب وہ اٹھتا اب ہے مثال کے طور پر جب آزانی ہو رہی تھی یا وہ اٹھتا ہے اس کے بھی بعد تو اب ایسا شخص زوال کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے تک نیت کر سکتا ہے ایک بلکہ دو شرائط ہیں وہ پائے جانی چاہیے ایک تو یہ کہ جیسے روزے کا وقت شروع ہوا مثال کے طور پر چار بج کر 29 منٹ پر روزے کا وقت شروع ہوا اس وقت سے لے کر گروپ سے معاف کیجیے گا اس وقت جس سے روزے کا وقت شروع ہوا مثال کے طور پر چار بج کر پہ شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر زوال سے پہلے تک یہ ضروری ہے کہ اس نے کچھ کھایا پیا نہ ہو منافی روزہ کوئی کام نہ کیا ہو یہ پہلی شرط ہے دوسری شرط یہ ہے کہ یہ یہ نیت نہیں کرے گا مثال کر دو آٹھ بجے اس کی آنکھ کھلی کہ جی میں اب سے روزے میں ہوں اب سے میں روزے سے ہوں نہیں بلکہ یہ نیت کرے گا کہ جب سے روزہ شروع ہوا ہے اس وقت سے میں روزے سے ہوں تو یوں زوال کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے روزے کی نیت کرنا ممکن ہے بالخصوص بلکہ لازمی طور پر جب یہ دو شرائط پائے جائیں تو اور بھی کچھ مسائل کا فقا نے آئے اس سے اسلحال کیا تو دیکھیے قرآن پاک کی آیات سے فقۂ اکرام کے مسائل اس طرح ہمارے سامنے آ رہے ہیں اور جو فک ہے فک ہے اسلامی یہ نیتیں یہ روزے کے وقت کا شروع ہونا یہ وقت کا ختم ہونا یہ کچھ چیزوں کا کرنا کچھ چیزوں کا نہ کرنا اس کی بنیاد اللہ تعالی کی کتاب پر ہے اس کی بنیاد حدیث نبوی پر ہے ہمارا جو فک ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ مطلب کہ جس کا کوئی سر اور پاؤ نہ ہو بلکہ فکر اسلامی کی بنیاد قرآن و حدیث پر ہے اور اس کے بعد پھر عدلیہ ربہ پر ہے اگلے حصے کتاب چلتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اعتکاف کا بھی ذکر فرمایا ہے فرمایا والا تو بعد شروع ہن تم آپ یہ اجازت دی گئی تھی کہ رمضان مبارک کی راتوں میں بیوی کے قریب جایا جا سکتا ہے اب رمضان کی راتوں میں اتق... یعنی رمضان کے دنوں میں اعتکاف بھی ہوتا ہے پورے مہینے کا بھی اعتقاف کرتے ہیں لوگ اور خاص طور پر آخری اشرے کا اعتکاف کرتے ہیں اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ رات جو رمضان کی راتیں ہیں اس میں جن اعمال کی اجازت دی ہوئی ہے بالخصوص جس کی بات یہاں ہو رہی ہے بیوی کے قریب جانے کی تو اگر کوئی حالت اعتقاف میں ہے تب بھی اس کو اجازت نہیں اگر کوئی شخص حالت اعتکاف میں ہے تو اب وہ بیوی کے قریب نہیں جا سکتا اور اس کی دو بڑی وجوہات ہیں ایک اس وجہ سے کہ احتکاف میں ایسا کرنا حلال نہیں ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ احتکاف مساجد میں ہوتا ہے اور مساجد میں یہ عمل کرنا حلال نہیں ہو سکتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح انداز میں فرما دیا کہ اعتقاف کرنے والے بیوی کے قریب رات میں بھی نہیں جا سکتے دن میں تو کوئی بھی نہیں جائے گا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور کفارہ بھی لازم ہوگا وہ ایک الگ بات ہے تو روزے کی جو طاقت ہے روزے کی جو خوبی ہے اور روزے سے جو چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ جب روزہ شروع ہو جاتا ہے تو روزے کے پورے وقت کے اندر ان تمام چیزوں سے بچنا ہے کہ جن سے ہمیں رکا گیا ہے کھانے پینے سے بیوی بی کے قریب جانے سے اور ایسے چونکہ ہم دارالستان میں بیٹھتے ہیں لوگ اپنے پرسنل مسائل ڈسکس کرتے ہیں ہر سال ہی درجنوں ایسے مسائل آتے رہتے ہیں کہ لوگ اس طرح کی غلطیوں کا ارتقاب کر لیتے ہیں اور اس عمل سے بیوی کے قریب جانے کے عمل سے اگر روزہ ٹوٹتا ہے تو یہ وہ صورت ہوتی ہے کہ جس میں نہ صرف یہ کہ قزا لازم ہوتی ہے بلکہ کفارہ بھی لازم ہوتا ہے اور کفارہ ہوتا ہے مسلسل ساٹھ روزے رکھنا اور موجودہ زمانے میں وہ ساٹھ روزے رکھنے کی طاقت کسی بہت ہی نیک آدمی میں پائی جائے گی ورنہ تو لوگوں کی جو حالت ہے وہ بہت عجیب و غریب ہے اور پھر جو حرام کام کیا ہے وہ جدا گانا بات۔ تو عہد کیجئے، ارادہ کیجئے، عزم مسمم کیجئے کہ روزے کے جو تمام تقاضے ہیں وہ پورے کریں گے اپنے روزوں کی حفاظت کریں گے اور اپنے روزوں کے اندر جو روحانی پہلو ہیں ان کو شامل کرتے ہوئے ظاہری اور باطنی روزہ رکھیں گے اللہ تعالی ہمیں عمل کی عطا فرمائے آخری حصے میں اللہ تبارک وطالیہ نے یہ بیان فرمایا تل کا حدود اللہ فلاں تقربہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا اتنا حلال ہے اتنا حرام ہے جہاں ریڈ باؤنڈری شروع ہو جاتی ہے سرخ دائرہ شروع ہو جاتا ہے اس کے اس پار جانا جائز نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کے جو سرحدیں ہیں حرام جو کام بیان کر دیے گئے ان اس کی خلاف عرضی کرنا جائز نہیں ہوتا اس آیت مبارکہ میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تل کا حدود اللہی یہ اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ حدیں ہیں فلا تقرب ہا اس کے قریب بھی مت جاؤ یعنی فرمایا اسے عبور نہ کرو عبور کریں گے تو حرام کا ارتکاب کر لیں گے فرمایا فلا تقرب قریب بھی مت جاؤ اب بات یہ ہوتی ہے کہ جب غلطی کا ارتکاب ہوتا ہے تو غلطی کا ارتقاب کہاں سے ہوتا ہے مثال کے طور پر بیوی کے قریب جانے کا جو روزے میں گنا ہے اس کا ارتقاب کہاں سے ہوتا ہے اس کا ارتقاب ان ابتدائی باتوں سے ہوتا ہے کہ جس سے آغاز ہوتا ہے اور پھر ایک حجان کی کیفیت تاری ہوتی ہے اور پھر وہ غلطی سرد ہو جاتی ہے کہ جو روزوں کو توڑ دیتی ہے تو بندہ پہلے ہی احتیاط کرے جو شروع کے جو باتیں ہیں اس کے ہی قریب نہ جائے تو جو اصل حرام کام ہے اس سے بھی بندہ بچ سکتا ہے علما نے اس کی مثالیں یہ دی ہیں کہ مثال کے طور پر کسی جگہ جو ہے وہ سرحد پر سپاہی کھڑے ہوئے ہوں اور گنے لیے کھڑے ہوئے ہوں اور کبھی کبھار فائرنگ کرتے رہتے ہوں تو بندہ کئی کئی میل پیچھے رہے گا کہ یہ نہ ہو کہ فائرنگ ہو جائے یا دوسری مثال اس کی یہ ہے کہ ایک علاقہ ممنوع ہے اور کوئی وہاں مویشیاں چراتا ہے تو وہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل اس کے قریب جا کے مویشیوں کو رکھے گا نہیں بلکہ اس سے وہ کافی دور رہے گا اور اپنے آپ کو کافی دور رکھ کے اپنے مویشیوں کو حفاظت کرے گا کہ یہ نہ ہو کہ میری جو مویشیاں ہیں یہ اس علاقے غیر میں چلے جائیں اور پھر ایک فساد برپا ہو اور نقصان پہنچے تو حرام کام سے بچنے کا اسلوب طریقہ اور فارمولا قرآن مجید فقان حمید کی سایہ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ حرام کام کے ارتکاب سے اسی وقت بچا جا سکتا ہے جب بندہ اس سے کافی دور رہے مثال کے طور پر ایک شخص ہے وہ کسی مخلوط گیدرنگ میں چلا جاتا ہے مخلوط گیدرنگ میں جانا اپنی آنکھوں کو حرام پر پیش کرنے کے مترادف ہے کہ اب آپ کیسے بچیں گے اب آپ کیا احتیاط کریں گے بچنے کا طریقہ کیا تھا کہ مخلوط گیدرنگ سے بچا جائے ٹھیک ہے بعض اوقات ایسے جگہیں ہوتی ہیں ہاسپٹل ہو گیا ایئرپورٹ ہو گیا بسے ہو گئیں وہاں عورتیں بھی ہوتی ہیں مرد بھی ہوتے ہیں اور دونوں ہی اور عورتیں جو ہیں وہ کچھ پردے والی ہوتی ہیں کچھ ایسی ہوتی ہیں جو بے پردہ ہوتی ہیں ان جگہوں پر جو جانے کی غرض اور رغایت ہے وہ اپنی اپنی وجوہات ہیں تو بندہ چونکہ اپنی فکر میں ہوتا ہے اپنی اس میں جس کام سے گیا ہے اس میں مگن ہوتا ہے تو یوں ایک احتمال یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو آرام سے بچا لے گا اس کے برخلاف ایک شخص جاتا ہی اس محفل میں ہے جہاں عورتیں ناچ رہی ہیں جہاں جناب فسکو فجور کی محفل گرم ہے تو ایسی محفل میں جانے والا آغاز کرتا ہے داخلے سے داخل ہوتا ہے اور پھر جو اس مرحلے پر جرم کی سیڑھیاں ہیں وہ چڑھتا چلا جاتا ہے پھر شراب بھی اس میں داخل ہوتی ہے پھر شباب بھی داخل ہوتا ہے پھر وہ زنا کا بھی مرتکب ہوتا ہے تو اگر وہ بچنا چاہتا ہے اس جگہ داخلے سے جب تک نہیں بچے گا نہیں بچ سکتا اس جگہ داخلے سے رک کر ہی اپنے آپ کو وہ بہت سارے حرام کاموں سے بچا سکتا ہے تو یہ ایک بہت ہی حکمت برا اصول ہے حکمت برا فارمولا ہے حرام سے بچنا ہے تو اس حرام سے خود کو بہت دور رکھنا ہے ایک فاصلہ بنا کر رکھنا ہے جہاں فاصلہ بنا کر نہیں رکھا جاتا وہاں جو ہے حرام کا ارتکاب کر لیا جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں بازوقات کہ جی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ تو جی میری مو بلی بہن ہے یہ تو میری مو بلی فلاں ہیں اور پھر یہ بھی خبریں آ رہی ہوتی ہیں کہ جناب کیا کیا, کیا ہو گیا فاصلہ جہاں نہیں رکھا جاتا وہاں غلطی کا ارتقاب ہوتا ہے جہاں حرمت کا رشتہ ہی نہیں ہے جہاں پردہ واجب ہے تو وہاں یہ تسن اور یہ بناوٹیں کچھ کام نہیں کر سکتی فرمایا گیا کزال کا بین اللہ آیاتیس اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے لا الحم تاکہ وہ تقوی اختیار کریں حرام سے بچ سکیں اللہ تبارک وطالیہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن باتوں کو ہم نے آج سنا ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے علم کا سیکھنا ہم پر آسان فرمائے مولائے کریم رمضان مبارک کے روزوں کا رکھنا ہم پر آسان فرما دے ہمیں ہمارے دل میں Uh, روزوں کی محبت ڈال دے روزوں کی تڑپ ڈال دے کہ ہم بس منتظر ہوں کہ رب, کب رمضان آتا ہے اور کب ہم روزوں کا آغاز کرتے ہیں پورے مہینے کے روزے رکھیں سو دن کے روزے رکھیں انتیس کا چاند ہوتا ہے تو انتیس کے روزے رکھیں اور عزم کریں ارادہ کریں کہ کتنی گرمی ہو ہمارے کیسے معاملات ہوں معمولات تو ہم کم کر سکتے ہیں رمضان کا روزہ نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ عزوجل اللہ عز اللہ تعالیٰ عمل کی عطا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم